يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد خاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صَلَّى الله عليه وسلم وَشَرَّ الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وکلال رحمان صبر محترم سام برغان دین نوجوان ساتھیو آپ حضرات کے سامنے سورت الصر میں نے پڑھی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے قرآن پاک کی عظیم ترین صورتوں میں سورت الصر ہے یہاں تک کہ بعض اصلاف امام شافی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کہا کرتے تھے کہ اگر صرف صورت الصر ہی اگر نازل کی جاتی تو امت کی ہدایت کے لیے کافی تھی صورت نہایت جام امان صورت ہے اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے چار چیزیں ایسی بتائی ہیں جو انسان کو خسارے سے بچاتی ہیں پہلے تو اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی اور فرمایا ول قسم ہے زمانے کی قسم ہے وقت کی زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا جس چیز پر قسم کھائی مقسم علیہ جس پر اللہ تعالی نے قسم کھائی جس چیز کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی وہ یہ ہے ان انسان الفی سارے انسان نقصان اور خسارے میں ہیں مالدار ہو عالم ہو جاہل ہو تاجر ہو عربی ہو اجمی ہو ان ال انسان الفی خسر یقیناً سارے انسان جو ہے نقصان اور خسارے میں ہیں اب اگر خسارے سے انسان بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی چار شرطیں بتائی ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو نقصان اور خسارے سے بچانا چاہتا ہے وہ چار شرطیں ہیں جب چاروں شرطیں بیک وقت انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو وہی انسان اپنے آپ کو خسارے سے بچاتا ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ نے فرمایا الین آمن نمبر دو وی میل نمبر تین و تواس نمبر چار و تواس صبرے یہ چار چیزیں ہیں اور یہ چاروں چیزیں بڑی عجیب انداز کی ہیں پہلی دو چیزیں تو ایسی ہیں جس کا انسان کا اپنی ذات سے تعلق ہے اور دو آخری چیزیں تیسری اور چوتھی جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کا اپنے سے تعلق نہیں بلکہ گیروں سے تعلق قائم کیا گیا ہے وہ دو چیزیں جو انسان کو اپنے آپ اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہیں اپنے آپ کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہیں پہلی چیزیں ایمان ادین عام ایمان اللہ تعالیٰ سب کو ایمان نصیب فرمائے ایمان صحیح ایمان باللہ ایمان بل ایمان بل ایمان بل کا ایمان بالآخرہ ایمان بال والقدر یہ چھ چیزیں ہیں جس پر ایمان رکھنا اور ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا یہ پہلی شرط ہے جو انسان کو خسارے سے بچاتی ہے نمبر دو ایمان بھی ایک انسان ایمان لا صرف ایمان لانے کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو خسارے سے نہیں بچا سکتا جب تک کہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ آمر اس عمل صالح نہ کرنے لگے ضروری ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح تیسری دو چیزیں تو ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے اپنی ذات سے ہے پھر یہ امت امت اللہ علیہ وسلم ہے یہ صرف اپنے لیے زندہ نہیں رہتی اس امت کی خوبی یہ ہے کہ اپنی بھی اصلاح کرتی ہے اور غیروں کی بھی اصلاح کی فکر رکھتی ہے اس لیے تیسری چوتھی چیزیں جو ہیں نقصان اور فسارے سے بچنے کے لیے و تباثل غیروں کو حق کی دعوت دیتی ہیں غیروں کو حق پر جاتے ہیں ہے توحید و سنت یہ سارے حق کی باتیں جو لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں نمبر چار و تو صبر اس حق کی دعوت میں جو ان کو تکلیف پریشانیاں مشقتیں اور دشواریاں اٹھانی پڑتی ہیں وہ تھکتے نہیں بلکہ برابر صبر کرتے ہیں اور غیروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں یہ چار چیزیں ہیں ایمان عمل صالح حق کی دعوت اور حق کی دعوت کی راہ میں دین کی پابندی میں کتنی بھی تکلیفیں آئیں ان پر صبر کرنا اور گریو کو صبر کی تلقین کرتے رہنا یہ چار چیزیں ہیں جس کے متعلق اللہ نے فرمایا اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خسارے سے بچا سکتا ہے تو ان چار شرطوں کی بات یہ چار شرطوں شرطیں جب پیدا ہو گئی اب انسان اپنے آپ کو خسارے سے بچایا گیروں کو خسارے سے نجات گرایا میرے بھائیو ان میں چاروں چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے اس دنیا کے اندر ایک مسلمان ایک انسان کے لیے سب سے بڑی دولت کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو ہو سکتی ہے وقت ہے ٹائم ہے جو اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے گنے چنے سان ہے محدود دن ہیں یہ جو اللہ نے زندگی ہمیں عطا کی ہے اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنا اور ان کو غنیمت سمجھنا اور ان سے نیک ان میں اٹھا کر کے نیک امان کر لینا اللہ اور مرنے کے بعد اپنی قبر اور حشر کی تیاری کر لینا یہی انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے یادین عمر اللہ نفس ما قدمت گڑھ ایمان والوں اللہ تعالیٰ سے ڈھرو اور تم میں سے ہر انسان غور کرے تم وہ سوچے کہ ما قدمت الگ صبح ہو گئی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا ذرا بتاؤ سب کچھ اس نے کیا لیکن قدمت دے اس نے کیا قبر کے لیے کل قیامت کے لیے حساب و کتاب کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے اس نے کیا کیا آج ہر انسان کو غور فکر کرنے کی دعوت اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسی لیے ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے دوستو وہ ہے وقت ہے یہی وجہ ہے یہی چیز ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر صحیح بخاری اور مسلم کی روایت عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالما روایت کرتے ہیں آپ اوٹنی پر سوار تھے حجت الوداع کے موقع پر اور اعلان کر رہے تھے اے دنیا کے آئے ہوئے مسلمانوں دے متانسی ما کثیر من الناس خطو اے مسلمانوں نعمتانی مقبول انسی ہما کثیر من الناس دو بڑی اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں عظیم ترین نعمتیں ہیں لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور نقصان و خسارہ اٹھاتی ہیں ان دونوں نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے کثیر من الناس تو اللہ نے سب کو دیا ہے اور وہ دو عظیم ترین نعمتیں ہیں لیکن مغبور ان سی ہما کثیر عمر اناس اکثر لوگ اس میں نقصان اور خطارہ اٹھاتے ہیں ضائع ہو جاتی ہے فائدہ نہیں اٹھا پاتے نمبر ایک صحت نمبر دو الفراغ فرصت ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے بہترین قسم کا موقع عطا کیا ہے دوسری صحت ہے صحت اور فرصت یہ زندگی یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں عظیم ترین نعمتیں ہیں ان سے بڑی کوئی اور نعمت ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج الوداع کے موقع پر ان نعمتوں کو تذکرہ کرتے فرمایا نہیں صحت و الفراغ صحت تندرستی اور فرصت یہ دو عظیم ترین نعمتیں ہیں لیکن اکثر لوگ اس میں نقصان و خسارہ اٹھاتے ہیں امام تمیدی رحمت اللہ نے اپنی سنن میں ابو رس نمی اور بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نماز کرتے ہیں نبی عرحی تو سامنے ساتھ ہمارا اے لے یاد رکھو لاتور ابن آدما یوم اندھی ہٹا یوشا کما تارا رہا خام اے میرے امت کے لوگوں کو اچھی طرح سے یاد رکھو قرآمت تمہیں ایمان ہے قیامت پر تم نے ایمان رکھا قیامت پر یقین رکھتے ہو یہ احساس ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے لیکن یاد رکھنا لات و قدمہ ابن عدم یوم کی من عند من اندر اٹاسلان خمسن قیامت کے دن ہر انسان جب رب کے سامنے کھڑا ہوگا اللہ رب العالمین کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا آپ نے شاخ روایا اس کا قدم لا تر بولو قدم آدامہ یوم کیا من مین ان درد ہی رب کے سامنے سے اس کے دونوں قدم حرکت نہیں کر سکتے نہ آگے کی طرف جا سکتے ہیں نہ پیچھے کی طرف آ سکتے ہیں جب تک کہ پانچ سوالوں کا جواب نہ دے دے وہ پانچ سوالوں کا جواب جب مکمل اس نے کر دیا جواب دے دیا اب اگر اس کا نصیب ہے وہ جہنم میں جائے یا جنت میں جائے لیکن بہرحال اسے ان پانچ سوالوں کا جواب دینا ہے نمبر ایک انعمر ہی ما افنا اللہ تارا زندگی کے متعلق سوال کریں گے کہ زندگی میں تو نے کیا کیا ہے میرے بندے بتا ہم نے تجھے اتنے زندگ زندگی دی تھی پیدا بھی ہے زندگی دی ہے زندگی کے بعد موت دیں گے ہم ہمیں تمہیں زندگی ہم نے تمہیں زندگی چودیا دیا ہے لی ابل حکم اکم احسن وملا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں کون ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے یہ نیک امال کرنے کے لیے آخرت کے لیے قبر کی زندگی کو جنت کی بنانی کے لیے آخری زندگی جو دائمی زندگی ہے اپنے اہل ویال کے ساتھ جنت میں رہنے کے لیے اپنی تیاریاں کر لو ہم نے اس لیے تمہیں موت اور حیات دونوں دیا ہے میرے بھائیوں کے کے دن انسان جب رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا تو نبی ساتھ رماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پوشے لے گا آج میں نے تجھے اتنے دن دک دی تھی آج میرے پاس زندگی کیا بھیجا تھا کیا جمع کرایا فلم دور ایمن وہ دائیں دیکھے گا تو لم یقدم شیم کوئی اس کی نیکی نظر نہ آئی بائے فرم دشم مائیں طرف دیکھے گا فائدہ لم یقدم دم کوئی چیز نہیں پہنچایا ہے پیچھے کی طرف دیکھا آگے کی طرف دیکھا آپ نے ساتھ سنبھالا دائیں بائیں تو کوئی نیکی نظر نہ آئی ایک اس نے کچھ بھیجا ہی نہیں فائدہ لم یقدم دم سیا اس نے کوئی نیت امر اللہ تعالیٰ کیا بھیجا ہی نہیں تھا سامنے جہنم کی آگ دیکھا گھبرا کر کے پیچھے دیکھتا ہے تو پیچھے بھی جہنم کی آگ ہے اور جہنم کی آگ نے لپیٹ میں لیا اور جہنم کے اندر اسے داخل کر دیا اللہ تعالیٰ اس بدبستی سے بچائے میرے بھائیوں کوششیں کرو کہ ہنسے کے میدان میں قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو تو دائیں چاندی نے کیا تمہاری ہو بائیں چاند ہی نے کیا ہو دائیں جانب نواز ہو بائیں جانب ہوتا ہو سامنے کی جانب زکاة ہو اور پیچھے کے جانب سے سٹکات ہو اور تیراوت قرآن تمہاری سفارش کرتا ہوا آپ نے ساتھ سمایا لوگوں سن لو میں سب سے پہلا سوال ہوگا دوستو ان دوستوں ہی ما افنا زندگی تم نے کہاں گزاری اتنا اتنے, دن اتنے دن پہائی کیا اتنے دن پہائی کیا اتنے دن تک میں نے نوکری کیا اللہ اکبر سب حساب سے دے دیا اور اگر کہیں کرکٹ کھلاڑی کوئی چمپئن ہے تو یہ بھی فٹ بالر ہے تو یہ بھی کہہ کہ دے اللہ میں نے اتنے دن تک کھیل کیا اتنے میچ ہم نے جیتے بلاسمین کی ہاں یہ تیرا کرکٹ میں یہ فٹ بال یہ کھیل تماشا کچھ نہیں وہاں سے ایک دن ہے جراب نیکیاں تو نے کیا, کیا? ہے پہلا سوال دوسرا سوال دوستو اللہ پر وام شباب ہی سیما ابلا جوانی تو نے کہاں سرف کیا کھایا کمایا ورزش کیا جان بنائی سب کچھ تو نے کیا ان کا یہ کام نہیں ہے آج ہمارے آئے تیرے کام آ سکے آج میرے لیے اب میری زدہ کے لیے اس جہنم کے آس سے بچنے کے لیے اور اس جنت کی واسط کے لیے تو نے جوانی میں کیا کیا وہ اسے دیکھا یہ تو ہم کو معلوم ہے کہ تو تھی کیا, کیا دنیا میں کیا اس کے بارے میں نہیں سوال کرتے ہمیں یہ بتا میری ریتا کے لیے اس جہنم کی آپ سے بچنے کے لیے اور اس جنت میں جانے کے لیے آج دنیا میں جوانی کے اندر تو نے کیا کیا تھا دکھا مجھے یہ بڑی مشکل گھڑی ہے نمبر تین مال ہی مین علاق تصوا مال تھی کہاں سے کمایا تھا حلال کا یا حرام کا حرام میں کیوں کمایا کیا حلال کے راستے بند تھے ہم نے حلال چیز کا حکم دیا تھا یہ حرام مال کمایا تو نے کیوں وہاں کیوں کا سوال ہے نمبر چار وہ سیما انفتح یہ مال تو نے خرچ کہاں کیا فضول خرچی اسراک ناجائز چیزوں میں کیوں تو نے خرچ کیا میرے دی دولت کو چار ہو گئے اور آخری سوال دوستوں اللہ اکبر نوی فرماتے ہیں پانچواں اور آخری سوال یہ ہوگا ان عمل فی ما علم ہی ما گا بڑی بڑا علم حاصل کیا بڑا متحدہ کہتا تھا ہر وقت انٹرنیٹ چلے بیٹھے ہوئے ہمارے پاس بہت ساری کتابیں نیٹ میں ہے ہمیں مولوی کی ضرورت ہی نہیں ہے سب کچھ ہم بٹن دبا کے نکال لیتے ہیں بہت کچھ ہے کتنے ساتھی بیٹھے ہیں موبائل میں پوری سیاسی نہیں پوری بڑی سے بڑی لائبریریاں ہوگی پوچھا یہ جائے گا اتنا علم تو حاصل کیا اتنی معلومات تھی ذرا مجھے بتا ماں دا ما قیما جو نے پڑھا جو نے سیکھا اس کے مطابق عمل تو نے کتنا کیا ہے علم کے مطابق یہ جمے کے خدمے میں ہر وقت آتے ہیں سنتے ہیں سمجھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے ان کے مطابق بھی سوال ہوگا اتنی باتیں تو نے سنا تھا اپنی اصلاح کیوں نہیں کیا اتنی باتیں تجھے معلوم تھیں بٹھے عمل کیوں نہیں کیا یہ پانچ سوال ہیں ان میں سب سے پہلا سوال دوستو انسان کی زندگی کے بارے میں ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے ہمارا ٹائم کہاں پاس ہو رہا ہے یہ رنگ کی دہی ہوئی نعمت ہے اس کو اچھے کاموں میں استعمال کیا تو خیر ہے اگر برائی میں عمل ہے فضول چیزوں میں ہم نے عمل کیا صرف کیا وقت تو آپ کو استعمال کرنا ہے بڑائی کریں یا برائی میں اچھے کام میں کرے یا برے کام میں اللہ فرما برداری میں کریں اور یا تو آپ چاہیں نہ فرمانی اور قبول چیزوں میں کریں لیکن سن لیجیے اللہ تم حکاظر تم اگر اس زندگی کو ہمیں ساری چیزوں میں مشغول کیا لیکن آخر تیاری نہ کی نیک کاموں میں استعمال نہ کیا ہم نے لاپرواہی کیا سستی کیا صرف دنیا داری میں لگے رہ گئے تو انجام ہوا سے سر تم المکابر تم ایک تکاسر مال اوہار تجارت کاروبار بزنس کے فکر نے اپنے اندر اتنا مشغول کر رکھا تھا کہ تمہیں نیک عمل کرنے کی ضرورت ہی نہ آئی موقع ہی نہ ملا بہت ہی زیادہ بیزی ہو چکے تھے یہاں تک کہ مر گئے لہرایا گیا دھلایا گیا جنادہ پڑھی گئی اور ساری زندگی بھر کی چیزیں یہی دنیا میں رہ گئی اور خالی ہاتھ تجھے تیری اولاد نے قبرستان تک پہنچا دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اکور کو لہادا الحمد للہ وکفا وسلام اما اماواد دوستو وقت کی قدر کرو نوی ہے شام کی حدیث سے بڑی واضح صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا صبح ہر ایک کرتا ہے کوئی ایسا ہے جس کی صبح نہیں ہوئی بھائی سب کی صبح ہوئی ہاں? کہ نہیں ہوئی سب کی ہوئی اور شام بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی دیکھ رہے ہیں گڑی پونے ایک بج رہا ہے پھر ہر ایک سورج گرو ہونے کا کبھی آپ نے سوچا الڈاٹ سننے فرمایا کل الناس یغدو اللہ کل الناس یغدو اے لوگوں صبح تو سب کی ہوتی ہے انسانوں کے بھی جانوروں کے بھی مخلوق کے بھی نیکوں کے بھی بروں کے بھی صبح تو سب کی ہوتی ہے لیکن صبح ہونے کے وقت نہ کوئی کتنے لوگ ایسے تھے نہ جہنم کے مستحق تھے نہ جنت کے مستحق تھے بالکل نارمل حالت میں صبح کی لیکن کو ہا, موتے کو ہاں اور موتے کو کچھ لوگ ایسی ہیں صبح ہوتے ہی نیکیوں میں مشغول ہو گئے اچھے کاموں میں مشغول ہو گئے اپنے وقت کو اپنی زندگی کو اپنے ٹائم کو اچھے کاموں میں استعمال کیا اب نے شاست میں یہاں تک کی شام ہوتے ہوتے اپنے نیک کردار کی بنا پر اس اللہ کے بندے نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیا نک کا مستحق ہو گیا اور کچھ ایسے ہیں ہمر ہوں مو کچھ ایسے ہیں صبح کیے سوئے صبح اٹھے جہنم سے آزاد تھے جہنم سے بچے ہوئے تھے لیکن شام ہونے کے پہلے پہلے انہوں نے ایسے گناہ برائیاں کر ڈالی کہ اللہ رب العالمین نے اس بدمستے کے اوپر جہنم کو واجب قرار دے دیے ہر انسان اس لیے کوشش یہ کرے کہ صبح ہوتے ہی اپنے وقت کو ان آمال میں ان نیک میں مشغول کر استعمال کرے جو انسان کے لیے جنت کا باعث بنتی ہیں رب کی ہدا رب کی خوش کا ذریعہ بنا کرتی ہے اسی لیے دوستوں سوچتے ہی سب سے پہلے اللہ کو یاد کرو اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت تھی آپ سوئے اللہ دالا نے نیند اطا کیا آپ کے دل بھر کی تھکان دور ہو گئی صبح آزان ہوتے ہی اللہ کے بندو اٹھ جاؤ اور موقع ملے اور پہلے اٹھ کر کے رب کو یاد کرو رب شکر ادا کر لو اس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی ہے اللہ کو یاد کر لو اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو ساری تاریخ کی ہے جس نے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ عطا کیا اور ایک دن مریں گے پھر اللہ زندہ نہیں کرے گا پھر کے بھی کی دن ہمیں حضرے میں اٹھائے گا دعا پڑھو اس کے بعد حضرت کی نماز ہے نیٹوں کے لیے اور اس کے بعد سب تو چھوڑو اگر رب کو ذکر کرنے لگو اسلامی سمے کی گزارو اپنے وقت کو صحیح استعمال میں لاؤ مشکل کیا ہے ناشتے کے لیے بیٹھے ٹی وی پہلے سے چالو ہے ہم اپنا واٹس اپ کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کیا میسج آیا ہوا ہے کیا کیا ہمارے پاس آیا ہوا ہے اللہ کے بن تو سنر ترمدی کی حدیث نبی رہس رات کو سامنے ساتھ رواتے ہیں میرا چھو امتی من اچانا چاہ من صبح سے میرے ناشتے پر بیٹھو رب کا رسک ہے رب کی نعمت تمہارے سامنے ہے تم انسانوں کا شکر ادا کریں کے بجائے اللہ تک و کر لے آپ نے جس انسان نے کھانا کھایا چھوٹا ہو زیادہ ہو یا کم ہو کھانا کھانے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ للہ ات من غیر حول ہاؤ ولا ک اپنا رہا ہے پیٹ اپنا بھر رہا ہے مزے اپنا لے رہا ہے چائے کا بھی بتا نہیں ایک وقت ناشتے میں کیا کیا اللہ کا رزق استعمال کر رہا ہے رب نے کہا نبی ہاں، نے فرمایا اگر اس وقت ناشتہ کرتے ہوئے یا فارغ ہونے کے بعد اپنے رب کو یاد کر لے فلموں کے پیچھے ڈراموں کے پیچھے ٹیلی فون کے پیچھے اپنے میسج کے پیچھے اپنے واٹسپ کے پیچھے نہ جا پہلے اپنے رب کا رسک کھا رہا ہے رب یاد کر لے اگر نے رب کو یاد کیا اور کیا تھا الحمد للہ نبی اتحم ہُولی منی وڑا کوڑا ساری تعریفیں سارا ہن ہم رب کی کرتے ہیں جس کے بغیر میری قوت بغیر میری تاکت کے یہ بہترین قسم کا رزق اللہ نے ہمیں عطا کیا آپ نے فرمایا جس امدتی نے ناشتہ کہتے ہو کھانا کھاتے ہو اس دعا کو پڑھ کر کے اپنے رب کا شکر ادا کیا وہ ماتا کا دم دم دی اللہ اتنا خوش ہوتا ہے بندے نے مجھے یاد کیا بندے نے میرا رسک استعمال کیا میرا شکر ادا کیا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے وہ فر الماتا کا دم دم بھی پچھلی زندگی کے سارے گناوں کو لہنما ایک انسان صبح ہوتے ہی رب سے اڑ جائے میرے بھائیوں نماز ہے شریعت کی پابندی ہے اپنے ہر وقت کو ایک ایک لمحے کو اللہ رب العالمین کی عبادت اللہ کے احتیاط شریعت کی پابندی کتاب و سننے پر عمل کرنے اور رب کی ریزا میں صرف کرو دنیا کا کام چلتا رہتا ہے اسی دنیا کی ذمہ داری ادا کرنے کے ساتھ ساتھ رب کو نہیں بھولنا ہے اپنے آپ کو رب کا شکر گزار بندہ بنانا ہے رب کا فرما پردار بندہ بنانا ہے رب کا احتیاط گزار بنانا ہے محمد سے سنجم تو بنانا ہے اپنے آپ کو اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنا سارے بہن اللہ ترقا من ہیں من رتھن سبحان اللہ حدیب و بے جس بندے نے جس امتی نے چلتے پھرتے ایک متوبہ کہا سبحان اللہ ہمبحان اللہ ابھی گورے سکل منہ سے نکلا اللہ نے جنت میں کھجور کا درخت اس کے نام کا نفر کر دیا میرے بھائی نبی ریسترا تو شامر سات رواتے ہیں لیکن جو اچھا ہے وہ اور اچھائیاں کریں اور جو اچھائیوں میں کوٹاہی کر رہا ہے وہ تباہ اشتفار کرے اپنے آلات کو سدھارے اللہ اکبر نبی راف شامر سات رواتے ہیں کتنی ایک بڑی نصیحت اس کو بھی سننے کے بعد اگر ہمیں یہ احساس نہ ہو تو اپنا دل مردہ ہو چکا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ دل زندہ بنا دے نبی یہ احساس فرماتی فرما دیں لوگوں سن لو ماتا تمہ لمل کی آما جو انسان مرنے کے بعد بہرحال افسوس کرتا ہے ضرور یا دوسری روایت ہر انسان قیامت کے دن افسوس کرے گا صحاوے گرام نے کہا یا رسول اللہ اور سوس کا دن کیا ہے وہ میں ددام تار رسول اللہ یا رسول اللہ ندامت کیا ہوگی اب سوس کیا ہوگا آر فرمائن ہی ہر آدمی کو صدمہ ہوگا یار رسلہ کافر صدمہ کرے مومن کو صدمہ کرے گا آر فرمایا مومن بھی صدمہ ہی کرے گا یا رسول اللہ مومن نے بڑی نیکیاں کی ہیں نیکیاں دیکھ, دیکھ کر کے خوش ہوگا صدمہ کیوں کرے گا آپ فرمایا کتنی بھی نیکیاں ہو وہ بھی صدمہ ہی کرے گا صحابہ نے کہا یا کیا سونا آپ فرمایا جب وہ جنت کے اعلیٰ درجے کا مقام دیکھے گا انکان و حسین ہے کہ محسن اگر اس نے نیکیاں کی ہے پہاڑوں کے برابر نیکیاں کی ہے تو افسوس کرے گا اللہ جزداد کاج کی کچھ نیکیاں اور کر لیے ہوتے تو اس سے اعلیٰ درجے کی جنت مل جاتی اور فرما و مسین اور اگر برا ہے گنہدار ہے کوتا ہے لاپرواہ ہے افسوس کرے گا اور سوچ کیا کرے گا اللہ نزاد بات کی برائیوں سے توبہ کر کے نیٹ بن گئے ہوتے ہیں لاپرواہی سے بانٹ رہتے تھے سولے بن گئے ہوتے دین سے دور تھے کاش کی دین کے قریب آئے ہوتے رب کی نافرمانیاں کر رہے تھے کاش کی رب کا فرما بدار بنا ہوتا زندگی ضائع کیا کاش کی زندگی نیکیوں میں سر کیے ہوتے تو آج ہمیں یہ جہنم میں داخل نہ ہونے پڑتا لیکن رب عالمی نے فرمایا وجی ہندی جہنم جہانے سے لوگ جو بے نمازی ہیں شرابی دانی ہے چور ہے لا پر ہیں دنیا میں پے ہوئے روانے لا کے حکم دیا ان کو جہنم میں داخل کرو اللہ فرماتے ہیں یوم انسان وہاں انسان افسوس کرے گا کہاں کی ہم نے سب کچھ کیا تھا اس جہن سے بچنے کے لیے کہا کی کو نیکی کر لیا ہوتا کس جہنم سے بچنے کے لیے کوئی نیکی کر لیا ہوتا تو آج میں جہنم سے بچ جاتا لیکن رب العالمین نے کہا تو افسوس ہائے جہنم ہائے زندگی تو چیز کرے آج کا افسوس کرنا آج کی نصیحت پکڑنا یہ تجھے کچھ فائدہ دینے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے نیک بنائے صالح بنائے نیک بنائے صالح بنائے متقی بنائے اور ایک بار بنائے دعا کہ انسان کی زندگی اچھے کاموں میں گزرے اور آپ کو کھڑے دیکھ کر کے وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے آمایا یہ تمہارا جو نئی قبر میں چند دن پہلے میں گیا ہے اگر معلوم ہے اگر اور میرے بندے میں ہے اللہ اور قیامت کے لیے تجھے دنیا کی بادشاہ تفا کر دیتی ایک صوبے کی نہیں ایک سبھی نہیں دنیا کو قیامت تک کے لیے تجھے بات دنیا کی ادا کر دیتے ہیں تو بندہ کیا کہے گا معلوم ہے صاحب اکرام نے کہا اللہ رسول عالم اللہ رسول آپ ہی اور اللہ دادا جانتے ہیں ویسے ہم تو یہی کہتے تھے بندہ یہی کہے گا اللہ اتنی بڑی مہربانی اور کیا ہوگی بغیر انتخاب کے بغیر الیکشن کے بغیر کسی پارٹی کے قیامت تک لیے تو بادشاہ وہ بھی ایک ملک ایک صوبہ نہیں پوری دنیا کا مجھے تو بادشاہ کیا مت تک کے لیے بنا دے ہم تو یہی سمجھتے ہیں جو یہی مانگے گا عجاق رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہے گئے اللہ مرنے کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ بادشاہت کام نہیں آتی اے رکھا تھا حسین ہو ماں تو آپ یہ بندہ کہے گئے اللہ ہمیں سیاح تک کی بادشاہت دنیا کی نہیں چاہیے اگر ہم سے خوش ہے تو دو رکات نصر پڑھنے کی اجازت دے دے تاکہ اور لے کیا میں اکٹھا مرنے کے بعد آخیں کھل گئی قبر نے مجھے بتا دیا نہ بیوی بی کام آنے والی ہے نہ اولاد کام آنے والی ہے نہ مال کام آنے والا ہے نہ دولت کام آنے والی ہے نہ دنیا کی بادشاہ اگر کام آتی ہے تو انسان کی نیٹیاں کام آتی ہے اللہ عمل کے توسیق نصیب فرمائے الحان عالمین ہمیں جو بیمار ہو سکا کلی عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہار اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے الحان عالمین ہمیں جو مصیبتوں میں پھٹے ہیں ان کی ساری بنائیں ساری مصیبتیں دور کر دے ارحان عالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہو ان کی مدد سربھا ان کی نصرت سربھا اللہ رب العالمین ان کے اور جہاں بھی مسلمان ہیں امن و امان سکون و راحت اللہ رب العالمین نصیب فرما مسلمان حقوق کے اللہ تعالیٰ فرما جس ملک میں رہتے ہیں وہاں شیخ خلیفہ ان ان کے کے کے کو اللہ فرما سے پکڑ لے اور جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم خصوصا شیخ سلطان حافظ ہیں امن و امان ملے لے صحت و تندرستی نصیب فرما ہر بڑا سے اللہ ان کو رکا لے ہر آپ کو محسوس کر لے اللہ ہر اچھے کام ان کو استعمال فرما اور ہر غلط کام سے اللہ تعالی ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے ان سے اللہ وہی کام لے جس میں آپ کی ردا ہو امت کی فلاح ہو ملت کی کامیابی ہو قوم کام اور وطن کی بھلائی ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالی ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے جس میں امت اور ملت کا نقصان ہو خسارا ہو قوم اور ملت, ملت کے لیے نقصان دہو ہر ایسے کام سے اللہ تعالی ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے اللهم فر للمؤمنین وال والمسلمین والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله امر بالعدل والاحسان وائتاء ذ القربى وينها عن القربى والمنكر والبغي يهذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولا ذكر الله تعالى اكبر <تصفح> <تقنید> <تصفح> محمر